نوی بسم اللہ ومہاد علیہ دنیا علوم وال لَكِنَّ الْفَتَارَ الْآخِرَةَ كَذَهِي الْحَيَوَانِ لَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ قَوْلَهُ لَا ہر قسم دی حمد و تنا تاریخ تنجیب تقدی عثمال شریق نائق ہے کہ جس نے اس کائنات نو تخلیق پایا اندا کیا جد تک چاہے گا ایک قائم رہے گی جدوں چاہے گا یہ سارا نظام برہم برہم ہو جائے گا تحس نہت ہو جائے گا اور پھر ایک نیا نظام سامنے آئے گا اس زندگی کا نام ہے دنیا کی زندگی لفظ دنیا کے ماہ ہوں نے جی بہت ہی قریب ہو جا انجام بالکل نزدیک اور آن زندگی آخرت ہے یعنی سبق یہ شروع ہوا سی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی ن کھیل تماشے تعبیر مراد یہ ہے کہ عارضی ہے یہ اچھا وہی شخص رہے گا جنیا کی زندگی اندر گزارا کر کے چلا جائے گا جے جی اندر دل لگا لیا یہ اپنی منزل مقصود بنا لیا کہ پھر خواہشات پوریا نہیں ہو جان لگیا ایک بہت بڑی حضرت اور افسوس لے کے جائے گا کیونکہ ان سب کچھ ایسے نہیں دنوں ہی کہ ہو جی یہ سمجھے میں چند دن گزارا کرنا ہے کوئی کلک نہیں ہوا کوئی افسوس نہیں ہوا حضرت نہیں ہوئے گی اور یہ کیفیت ہے جنہوں اللہ شریف نے اپنی کتاب کے پاس اندر افزا نل بیان کیتا ہے فرمایا الا ان لا ولا هم میرے دوست اللہ ایک ایک خاص درجہ نہیں ہر وہ شخص جنوں اپنے اللہ نال محبت ہوگے وہ اللہ کا بلی مگر محبت ہر چیز معلوم زیادہ ہو گئی اللہ, اللہ کہ ایماندار اللہ تر دی ہیں جنہوں اپنے اللہ تک محبت ہے اللہ سن لو ذہن نشیم کر لو اولا ہے دوست بن گئے جنہوں محبت ہو گئی اور اللہ محبت محبت محبت دے جواب اندر اللہ محبت دے جی اپنے اللہ ملنا چاہتے ہیں اللہ انہیں بھی ملاقات کا مشتاق ہے انہوں ملنا چاہتے ہیں اللہ منتظر ہے اپنے بندے کا کہ کدو آبے اور بے اگر ملاقات ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو شخص ایک پسند کرتا ہے جنہوں یہ بات بڑی محبوب اور پیاری لگ دیئے کہ میں اپنے اللہ کی ملاقات کروں میں اپنے اللہ نلب اللہ, اللہ اس بندے کی ملاقات کا مشتاق ہے اور وہ او منتظر ہے ومن کرے ہر کا جہا بندہ اپنے اللہ نہیں ملنا چاہتا وہ شوق ہی نہیں آیا کہ میں اپنے رب نلا میں اپنے اللہ پر بلا کرے اللہ اللہ اس بد نصیب تو محبت کے جواب اندر محبت فرمایا الا پر مایا اللہ سن لو یہ بات بے کر لو کہ میرے دوست میرے محب اور میرے محبوب لا خوف آ جس ویل وہ دنیا کو رخصت ہوتے ہیں اس دنیا نسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف تاری نہیں وہ سب تو زیادہ محکوب دوستی طرف جا رہے ہوں ڈر کر خوف لاخ لا خوف ہند छर बफर पर जाना ये एक ऐसी मंजिल और ऐसी खाती है दुनिया ने सफर उन्होंने बारे अंदर कुछ मालूम आ سفر کو آنے والا کوئی واپس آ کے حالات بیان اختیار ایک ایسی منزل کی طرف جا رہا ہوں جسے جان والا اب تک کوئی واپس نہیں آیا یہ اللہ کا قانون ہے جنگ بدر اندر شہید ہونے والے رضوان اللہ علیہ ہمت ماہی کی تعداد بعض روایات کے مطابق چودہ تھی اللہ تعالی نے خود کھا کا میں یہ کروں جس طرح لائق ہے جس طرح شان دشایا ہے جس طرح پسند ہے بدلتے تو آدھار کو راضی ہوں خوش ہو گیا ہوں تھی کے تھی کس طرح راضی ہونا اللہ اللہ دو خارشا نے ایک تو یہ واپس دنیا سے پہل دیتے جائیں تاکہ وہ سزا اور روز جہاں شہادت ابھی چکھ کے آئے ہیں انہوں پھر چکی تیری رہادت پھر شہید ہوئی وہ لطف اور مزہ بڑا عجیب ہوگی ابھی چاہتے ہاں کہ وہ چکیے دوسری ساری خواہش یہ ہے کہ سانو واپس بھیج دیا جائے کہ اپنے عزیز و اپنے اہل و احلے اور ایک تلقین کریے کہ دیکھو یہ زندگی سے ختم ہو ہی جانیے تصویر بھی ایک رستہ اختیار کر کے آواز جہاں رستہ ابھی اختیار کر کے گئے شہید ہو گئی اللہ خطبو لاجویف نے فرمایا کہ میری تیخشات کا اس دران سے بہت ہے لیکن یہ میرے قانون کے خلاف ہے کہ جن ایک دفعہ بلا لوا ان واپس کبھی نہیں بیچی حالانکہ خود پوچھیے کہ میں راضی ہو گیا تھی دسو کس طرح راضی ہونا جن بلا لوا اس واپس نہیں کبھی نہ بیچیا ہاں نفلتے ہیں پورا ایک پیغام اللہ نے اتار دیتا کہ وہ جہڈے چلے گئے نا شہادت کا راستہ اختیار کر کے وہ تیرام دینتے کہ تین چل کے آنا کا بڑا محبوب رستہ جی ہندو اللہ کے ولی دنیا کو جس ویل رخصت ہوتے ہیں اللہ سے دوست جانتے ہیں کوئی چاہ رہا اور خواب نہیں ہو اسے اپنے دوست کو سب تو بہترین دوست کو جا رہا ایک ایک ہے بڑا بھاری ہو جانا ہے دل یہ دنیا کی زندگی جلدی وال ختم ہوئے اور اپنے اللہ ملاقات ہوئے دوسری انہوں کی خصوصیت یہ بیان کی فرمایا واقع یہ دنیا چڈ کیا ہوا رو بھی نہیں آتا سجمہ بھی نہیں آوف بھی نہیں سزمہ بھی نہیں واستے کہ انہوں نے ٹھکانا اپنے آپافت کی حیثیت ٹھکانے پہ جا, جا رہے ہیں سفر ختم ہوا اور دنیا چیزوں کی حیثیت اور حقیقت دل, دل اندر کچھ بھی نہیں سی صرف گزارا تک واسطے یہاں کا تعلق قائم رکھے اس وقت کا دکھ نہیں ملاز نہیں, نہیں, کہ کچھ کے جا نہیں جو کچھ اللہ نے اگے سی رکھا ہے او او مثال ہی نہیں دیکھی اور اللہ نے برا نظر کے بیان کروایا اللہ پرواد بنا کے ہوں اللہ میں آئی کسی جی نی جان نا ہی نہیں کہ وہ خوشی کا مسرت کامر ہے بدلا ان کی رہا ہے اس چکر اندر دیں لا پلا نہ نا حسنو ناج اور افسوس کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ آرتی کری ہوں اڑان دنیا نے آرتی ہی کرار دیا یہ سب کا ذکر ہوا ہے کسی جگہ کے بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دنیا ہی ہے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کسان ہل چلا زمین تیار کر ہے اچھا بیج استعمال کرتا ہے جی کھیتی نکلتی ہے زمین چھو دیکھ دیکھ کے خوش ہے دنیا کی زندگی ایک ہے اگر انہیں اچھا ہویا اچھی طرح تیار کی حفاظت کی ان شاء پکی ہوئی فصل تیار شدہ کے تیار دنیا تو جس رخصت ہوتا ہے دیدے دیدے ہی ختم ہو جاتے رسول مقبول صلی اللہ والے آماد انسان ہو ام ہو امل ہو بہ کما کال صلاح والے جس ویل کوئی بندہ بہت ہوں دنیا تو رخصت ہوں یم کاتے ہو ام ہو امل ہو یہ امل بھی منقطع ہو ختم ہو جاتے <.zil> یہ جس دنیا تو رخصت ہونے کے قریب پہنچتا ہے کہ اس ویسے فرشتے دفتگو یہ مقبول نے فرمایا چار فرشتے آ کے دنیا تو رخصت ہونے کے قریب ہونے. اور وہ رہے ہوں ان کہ جو کچھ کھانا کھا لیا دنیا کی خان کی کوئی چیز باقی نہیں ہو مومن کے باتا سن, سن کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز کھانے نہیں رہی ہوں میرا اللہ میرے جنت تیار کر رہے دوسرا کہیں کہ پیم کی کوئی چیز ہوں باقی نہیں رہی جو کچھ پینا سی اس دنیا امریکہ تیسرا کہہ رہا ہوتا ہے جو کچھ کرنا کو سارے ایک شخص نو خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ مومن قید ہے دنیا اور دنیا فیج نا رسول وسلم نے فرمایا اپنی مرضی کوئی لباس پہن سکتا ہے نہ اپنی مرضی کچھ کھا پی سکتا ہے نہ اپنی مرضی نیے جا آ سکتا ہے ہی ایک مسلمان سے پاور دیا لگی یہ ہو دیل. ادوں تک نہیں کھا سکتا جدوں تک اپنے اللہ کو لوں اللہ کے رسول کبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت جی نہیں مل کھان کی اجازت ہے یعنی نہیں یہ چیز میں پی سکنا یا نہیں اجازت ملتی ہے کہ ان پی ہے جی اجازت نہیں ملتی کہ اللہ سے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرواہ اور چاندی نہ سونے اور چاندی کے برتنہ اندر کوئی نہ کھانا پینا کوئی چیز یہ وجہ کی اچھی پروایا یہ نقبت اور تکبر پیدا ہو صرف ہی نہیں فرمایا کہ اندر نہ کھایا دے نہ دے. بلکہ جیسے بل نہ زندگی ختم ہوگی نہ خراب ہو. مومن اپنی مرضی کچھ نہیں کھانا پیتا کوئی چیز استعمال نہیں کرتا ہے یہ پابندی لباس پہن تو پہلے اپنے اللہ کو دائے اپنے اللہ کے رسول مقبول جی ہے دنیا سج نیا جیڑ ہے و جن تا سکا کی جن کاندہ ہے جو چاہتا ہے پیتا جی چاہتا ہے جنتر کوئی پابندی نہیں ہوگی منتقل اور مکمل آزادی ہوخص جی کرتا جائے گا جنتی کی ملکیت کنا ک رقبہ گا جنتر جنت اندر جان والا نہیں ہو رہے اللہ نے جنہوں سب تو آخر اندر جنت اندر پہنچا ہے اپنی رقبت این رقمہ ملنا ہے وہی اینی ملکیت ہونی ہے جنت اندر جنی زمین ہے کہ ہو گرا دیتی جائے جنتی آزادی ہوگی جتنے مرضی یہ چاہے سواریاں کسم قسم کتنی جس طرح کی سواری چاہے استعمال مسلمان دنیا اندر قید ہے کافر آزاد ہے مسلمان آدرت اندر آزاد ہو جائے گا کاطر قید ہو جائے گا قرآن مجید اندر اللہ نے جگہ جگہ سے مثال اے میرے حبیب محمد ان نہ کاتر کی سیروں سے آہت ان دنیا میں پھرنا اچھے تھے کل اوکھے اگلے دن کے تیسرے ملک اندر لا دے یہی گل ہے اللہ کے ان کے اللہ کے نا پرواز اور جس طرح عیش و عشرت دے رہے نے پوری دنیا ادھر گھومتے پھرتے ہیں سہر و سیاحت کرتے حقیقت فرمایا متا ہم کلیم یہ معمولی فائدہ اگر انہوں دیا ہے تھوڑی جی چیل انتی ہوئی ہے جہنم اندر انہوں قید کر دتا ہوں کلیم سوام جہنم دیہات تھوڑی جی یہ آزادی ہوئی کی ہے معمومن نہیں کیا پائے گا انہوں نے دنیا کی زندگی اندر پہنچایا ہے کہ کر لو جو جہنم اور دو دو دو ہو سکنا <تصفيق> ہے کہ دوسرا جہن گروہ قید ہو جائے نہ تو یہ سوچا کوئی مہنگا نہیں کہ مسلمان دنیا اندر دن اپنی زندگی قید کی زندگی سمجھ کے گزار لو کہ آخرت اندر مکمل طور پہ آزاد ہو جائے کافی دنیا اندر آزاد ہے آخرت اندر قید ہو جائے جس ونیا رخصت ہو رہا ہوں ایک مسلمان ایک مول خوشی ای ای نہیں اپنا احساس درد نہیں سکتا ورنہ انت اس ویسے اللہ کی طرفوں بشارتہ اور مبارک حاصل ہو رہا ہوں کہ دنیا ساری کے نظر اندر یہ چھو ہے یہ چاہ جاتا ہے کہ جلدی رک سکوں جلدی چلا جاؤں اللہ کی طرف پہلام ہی رہتے انداز مل اور ایسے طریقے والے حضرت ادوار ہی جا رہے اس کام بلک الشتے اجل وہ آ کے یہ امداد نل ہیں مسلمان او تو سمجھ جا ہے کہ میرا اللہ میرے سے اپنی رحمت پر باہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا الموت فرشتہ اجل بہترین شکل و صورت اندر گندہ مومن دے سامنے آ گئے بہترین شکل و سورت اور آ کے ان اللہ کوئی وی چھوٹے کوئی چھوٹا کتے بڑے آدمی کنی خوشی محسوس ہوتی ہے ڈرتا پھرتا کہ کو شخص نے میری یاد رکھا ہے انہیں میری سلام بھیجا آدمی دی خوشی دی کی خوشی کی انتہا ہونی چاہیے جنہوں اللہ سلام دے سائز ہے لے جا ہے آئے, کھڑا ہے جس حالت سلام ارس تو آئے اللہ کے بندے اللہ کی کو سلام کو بول ایک حدیث اندر آدھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموہ مینو یمو تو بے جب من جس ونیا کو رخصت ہوتا ہے جانا ہے کہ ایری دے پسینے ہوں بعض محد نے یہ توجہ یہ کہ اللہ جی گھر کو مبارک اور پشارتوں جس ویسے مل رہی ہوں نے اس ویسے خوشی دے جذبات وہ تاری ہوں نے کہ وہ خوشی کا پسینا آ جائے يموت السلام علیقا يا اللہ کی طرف السلام قبول پھر تیری روح نو مخاطب کرتے کے الموت فرمان دینی یا پاک روح اے نیک روح تو اس دنیا کی جگہ دن تک پاک جسم اندر رہی تیرا بسرا ایک فرما بردان جسم اندر رہا وہ گرو جیلا رب دے کے علائی کے راب چل آ اسم چھ نگل تین تیرے رب کو لے کے چلیے ان تین بلایا ہے اسی رہن واسطے آئے ہاں رب کے آ رہی کہ رب تیرے رات ہی اور خوش ہو گیا سوڈا بجرت فرمایا اطمینان حاصل کر والی روح اے مطمئن جان تین قسم دے نقش انسان دھیان کیے گئے ایک ہے امارہ انمارا ہے نقشے لبام اور ایک ہے نقص متم نقش امارا ہر شخص لو اللہ نے یہ تخلیق اندر یہ جبلت اندر یہ سرشت اندر ایک ایسا مادہ رکھ دتا ہے کہ یہ برائی کی طرف بڑی جلدی لگ رہا ہے میں اپنی جانا قرار نہیں دیتا سورہ یوسف کی ایکت ہے پھر مارے جی پہلی آئے وبر وَمَا اونپ سی میں اپنے آپ نو بڑی جنہ قرار نہیں دیتا کہ میں بڑا دیکھ پاک ہوں قربانی دی نفس دیا شرارتوں تو بچتا وہ اللہ کی رحمت ہو جائے نبی کریم صلی اللہ ویلن کا جہرا آپ جننے کے موقع پہ عید گہن کے موقع پہ دیگر کئی مواقع پہ اس شاد پروانے وہ پانچ موجود نے اندر ایل پاس موجود نے اللہ شرارتوں کو شرارتوں کو نہ دوسرے اوتاد اندر یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ جواب فرمائی خود کے اندر اللہ میری میرے شرارتوں کو بچائی رکھے قابو نہ بیٹھے پھر کے بعد زمیر ملامت کر جدمی ملامت کرتا رہے یہ سوچتا رہے کہ دے کی تجے کیوں کس ادا کی نا پروانی کی وہ رب جد تک کسی کا نقص ملامت کرتا رہے ادو تک اس ٹھیک ہو جان کی توقع کی جا سکتی امید رکھی جا سکتی ہے جس ویل یہ ملامت ختم ہو جائے نفس کرنا چھتے جاتا. انو اپنے رب سے پورا پورا یقین ہو جانا ہے جس حالت اندر رب انو رکھے او رکھے تو داغی ہو جانا ہے رضا دل قزا یہ بہت بڑا مقام ہے ایک حدیث سنگت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جہے بغیر حساب جنت اندر جان گے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جہے اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہے گی جو ساڑھے اللہ منظور ہے ستی راضی انہوں نے کبھی جگہ پتا نہیں کی دی. کدی بھی اپنے رب کے بارے کسی اور کی جس حالت اندر اللہ نے رکھی ہے نے اے مومن اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے آخر وقت اندر پیرام ہو یا جاتا ہے المطمئنہ ان ح کر لمین کریے گا کدی دولت لینے کدی چاہو حسمت کو سمجھ لینا کسی کسی ہو چیز نظر لینا یہاں چیزاں اللہ نے انسان کے جسم اندر ایک چاہت رکھ دیتی ہے اندر کوئی شک نہیں لیکن اتنی نام کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے اللہ نل تعلیم ہے اللہ نل رشتہ مضبوطی اللہ فزیکلی اللہ بالکل دل مطمئن صرف اللہ کی یاد میں یعنی اللہ کا ذکر نہ ہیں ان کی پی نام ہے یا مطمئن نہ اے اطمینان حاصل کر لین والی جان پھر جوڑی چل ہوں اپنے اللہ کو اپنے رب کو چل راہ کر دیتے راہ جی مرزی تو تیرے جسے جس ہوتے پہنچتا ہے ایک پیغام ہے دل راست جس وجہ اپنے رب کی بار کا حاضر ہوتا ہے وہ اس ویسے تیرہ آس اللہ پیغام دے رہے ہو جن اے میرے سے ہو جان والی جا ولی بھی اداری چل بھی میرے ان بندے اندر داخل ہو جا وہاں اندر شامل ہو جا تیرے تو پہلے آ چکے ہیں اور میری جنت اندر داخل ہو حضرت از ملک الموت کس طرح مخاطب کرتے میر یا پاک روک رو دن تک پاک اور نیک جسمندر کا چہرہ رکھا وہ روزی الا رب کے ان رب کے علئی کے راب آ کرے رب کو لے چلیے تیرا جب تیرے راضی تیر اور خوش ان کوئی پیارا اور خوف محسوس ہو سکتا ہے حسن ورال ہو سکتا ہے پہلام سن کے دنیا کے بارے تصور جو ہو سکتا ہے وہ ہر یہ نہیں کر سکتا کہ دنیا کنر ہو کے رہ جاتی ہے اس موومنٹ دلند رد کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن کے کہ اس بندہ مومن روح جسم چ خوشیاں منا رہی ہوئی کچھ جلدی باہر نکلتی ہے اور دی مثال دیکھی آپ فرمایا جس طرح ایک مشکیزہ پوری طرح لگا لگ پانی نل دیتا جائے اور وہ بغیر انمین رکھ کے چھڑ دیتا جائے یہ سارا پانی اچھل کے دم باہر نکلنے کی کوشش کر کر مومن کی روح جس طرح اور جسم چل کے باہر آ جائے قریب ہی بھی چند مڑا اور استے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی طرف جی ڈیوٹی ہوں ان کو جنت کا دا خوشبو دار لباس محتر اور خوشبو دار لباس جنت دا جن کی خوشبو دوبارے اندر فرمایا کہ ساری دنیا کی خوشبو اکٹھا کر لیا جان تح خوشبو نہیں بن سکتی جس جہری خوشبو اس لباس رہی ہوگی لیکن اللہ نے ایک پردہ رکھ دن امانت ہے لو اپنی امانت سنبھال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتعاق کی پروایا تو اس محتر لباس اندر اس روح نظر اللہ کے حکم کے مطابق آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر رہی ہوتی ہے اللہ کے من آسمان واپس جا رہے ہیں جو جو ہے وہ پوری کرنے یا پوری کر کے جا رہے ہیں خوشبو محسوس کر کے وہ پوچھتے ہیں منہ ایک اور خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہے تارف کرایا جی یہاں بےچا ہے پولا جگہ والا ہے وہ ملائکہ اور مبارکہ اور پچاسوں دینے دیتے کہ تین اللہ کی طرف مبارک ہوئے آسمان کا دروازہ کٹکھٹ آکم نل دروازہ کھل جانا دوسرا آسمان تیسرا چوتھا اللہ آب القیات سدے آسمان کو بھی اتنے لے جا کے اگلا ہی بار کا اندر پیش کر دیتے ہیں اگلا اپنے بندے کی روحاطب کر کے خود پروان دے کہ میں تیرے پیار بھی اور خوش ہو گیا یہ میرے ملا اکا یہ میرے پیو میرے بندے کو سب کو پہلا انعام یہ دے دوں کہ انہوں لیا جنگت کی ہوں سیر کرا دیا اس روح ننگت اندر لے جائے وہ پہلے جان ہوں ہوں تو ایک نئے ساتھی نیک دے کے خوش ہونے اور وہ جلدی نہ لپتی ہے دنیا اندر مزاج اندر اللہ نے فرق رکھا ہے کوئی مزاج بڑا تیز ہے جلد باغ ہے کوئی بڑا تھیمر ہے یہ روحاں اندر بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وجہ اس روح نتر ہے کہ پہلے جان والی روح دوڑ دیا اور پہچان نہیں ہے کچھ روح اگے کہ جاؤ یہ ہونی کہ قید چ نکل کے آیا میں چکا نا دنیا سجمین یہ جیڑھ ہے مومنٹ ایک پوری دنیا کی قید سے نکل کر آیا ہے انہیں تکلیفات اور مصیبت نجات ملی ہے چاہتے ہیں دنیا تو رخصت ہون ہوں دوتی بندے ہیں ایک جنادہ دیکھا رسول مقبول صاحب دیکھ, دیکھ کے کھڑے ہو گئے جنادہ جانا دیکھ کے کھڑے ہو گئے سیاح نے ارد کی جنازا جنازے میں استرام واستے اٹھ کے کھڑا ہوگی یہ فرمایا مستری ہند ارا ہند ان جان والے لیا دنیا خود نجات مل جاتی ہے انو آرام ہے یہ تکلیفہ ختم ہو جاتی ایک قبیت یہ ہے دنیا دیا تکلیفہ ختم ہو ساری بیماریاں مک پہ اور نہ لوگ دوسری حالت یہ ہے کہ کسی نے مل اللہ کی مخلوق نرام دلتا ہے ایسے بد نصیب اور بد بھی لوگ ہیں جہی دنیا, دنیا جن روڈ نے اللہ سے مخلوق ہونا پھر تنگ نہیں سے لوگ لوگ ہر ویلے ایسے ہی ڈر اور خوب اندر رے سن ہاں بچہ پیدا ہوتا سی یہ ڈر اور خوف ہاں کاری ہو جاتا کہ انہیں تھوڑی دیر تک جلاد آؤ گے میرے سامنے میرے بچے پتا کرتے ہیں اللہ کی شام دیکھو پھر آپ کے اندر ستر ہزار بنی اسرائیل کے معصوم بچے جمع گئے معصوم جنہ کی کوئی خطا نہیں کوئی گناہ نہیں پیدا ہوئے جلدی تو جلدی انہوں نے جمع کر دیا گیا اب بھی اسی سرزمی چسے فیصلے تک مسلط کیتے جا رہے ہیں کہ وہ ہی تاریخ تو جائے ع حمل کی پالیسی اور تھوڑی آئی ہے مصر اور لے کے محترمہ وزیر اعظم آئی اس زمین سے بدبختی بختی کا سلسلہ اجے تک جاری ہے رسول محبوب صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے کا عزاب اللہ کا اتریا ہو رہے گا قیامت تک اس اذا کا اثر جاری رہتا گا واقعہ پیش آیا آپ سواریاں سامان اتار گیا سہاوا آرام کرنے لےٹ گئے محمد اللہ بھی اس طرح حت فرمان لےٹ گئے حضرت دلال کی ڈیوٹی لگائی کہ دلال تو نہیں سونا حفاظت کرنی ہوفل پڑھنے شروع کر دیں نیند نہ آئی ویسے چڑھنا پھرنا شروع کر دیں گے نظرت کی طرف رخ کر کے میںمنگار ہوئے لیکن اللہ نی منظور سی اگر بلال بیٹھے اسے ہی نیند آ رہا ایسی گہری نیند آئی کہ سورج چڑھ سورج چلو ہو گیا ایک کچھ کہانیاں سنے ہوئے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی مردی اک نماز رہے چلتے رہی ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے بلال کی ڈیوٹی رکھی ہوئی آزام دہلا لیکن بلال بھی کہو گئے سورج طلوع ہو گیا بلال کی آپ کل کی جتنے چلا جاتا یعنی میم بھی دینا نہیں دیتا جلدی میں سامان تو ایک واقی چ نکلو ناظام ہوں کہ سے کسی پہلی قوم کو آگاہ جی شامت اجے تک جاری ہے کہ ساری نماز وقت ہو جس کا زمین اندر آیا ادا وہ آیا ہوا اثر طرح تک جاری ہوئی ملک اندر بیٹھ کے فیصلہ کیا گیا کہ بچیاں بچیا نتل کرنا شروع کر دیو آبادی زیادہ ہو جائے گی اللہ رو دے دے اپنی مخلوق پلاو کخلوک کھلا کھلا رزق دے قرآن بڑے واضح الفاظ فرمایا بڑا اولا گم خشیت املاک اپنی اولاد نو پینے جی الفاظ اولاد قتل نہ ذرا اپنا وقت دین ادر لیاؤ اپنے آپ کے بارے اندر سوچو جب تسی پیدا ہو تو کی لے کے آئے کپڑا پیسی ننگے آئے سو اگر ضرورت پوری کر سکتے ہیں کھلا رہے ہیں پہنا رہے کیوں یقین نہیں آ رہا کہ جس طرح دے رہے ہیں انہوں بھی دے دیا گے جی ہو رہا اللہ کا مقابلہ کیتا جا رہا جو ہے آبادی کنٹرول کرنے جی کی, رہا ہے جو اللہ کی, نا کی اور جا رہی دماغے بنا انسانیت واسطے خرچ کیے جان کے نتیجہ کچھ ہوتا ہو جک بچی نچے نو کھڑیاں کر کے پوچھا جانا ہے بچی ہوئے گی دوسرے پاس وہ درندہ کڑا ہوا جنوب دن دفن کر دیا پوچھیں گے بے ایم دن کو گنا وجہ دفن ماریا حساب لکین مارنا <tôi اللہ> تو میں کر رہا تھا اللہ اس اپنے بندے کی روح لوگ کی سیر کران پہلیاں روح فس گیا حال ہے پلا دسنا شروع کرنا اور حال تو مراد یہ نہیں کہ وہ کاروبار کا کی حال ہے کنیا ک دکان نے بنا لیے کنیاں تو فیکٹری چلا کوٹھی کن کنال یا کن ایک چنالا سے ہوں پچھے رہ گیا رہ ایکڑا چ شروع مربیاں کو بلکہ اس سوال سے مراد یہ ہوگی ہے کہ وہ عملی زندگی کس طرح کی ہے اللہ کا فرما بازار اور ہے یا اللہ کا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دسنا شروع کرتے دیں گے کہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں اور بات کے بارے اندر پہنچے جس ویسے خبر پہنتی ہے نا بھو کہ میرے تو پہلے دنیا تو آ چکا ہے اگر وہ پہلے وہ ہو گیا ہوگی تو وہ تو میرے تو پہلے دنیا تو آ گیا گئے پھر سارے میرے کے افسوس یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ پہلے آ چکا ہے اور اتنے نہیں پہنچا تو گیار جن نمیا نہیں کرتا میں اس کو اللہ نے اتنے بھی دو الگ الگ جگہ بنائی ایک کا نام ہے این ایک کا نام ہے سیم دنیا کی زندگی جن تسی بڑا کچھ سمجھ گیا بڑا لمبا سمجھ گئے یہ محض ایک کھیل تماشا ہے یہ بڑی نامدار اور نا اعتبار ہے <الْحَيَوَان> عطل زندگی اصل ٹھکانا آخر کا ٹھکانا ہے لہو کا ہے اللہ خان بھی توفیق دے کہ یہ بات سا سمجھ اندر سے آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی آر ہے ان بڑی جلدی ختم ہو جانا ہے تو خیون اب کہا مقابلے اندر آخرت بہت بہتر ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں وہ اب اور وہ باقی رہن والی ہے. دنیا والی ہے آخرت باقی رہن والی ہے اللہ بھی اس آر زندگی اندر گزارا کرنے چوتھی قطع کروا دے اور آخرتی زندگی ہمیشہ کی زندگی بہتر زندگی عطا کر دے وہ آخر و داوانا اللہم لا تسلط من لا يرحمنا یا اللہ کے ایسے حکمران مسلط نہ کری جہاں رحم نہ کرتے ہوں ظالم ہوں یہ دعا بہت ضروری ہے بڑی اہمیت ہے پھر وقت کے ہر وقت یہ کلینک بڑھیا کرو کہ یا اللہ سادہ ظالم حکمران مسلمت دو مسائل کتنے دوست نے دریافت ہے کہ کیا قبر اندیا شہداء اور صالحین دیا نیت محفوظ رہی یار اللہ جہب عشیق نے پرانے مجید اندر فرمایا ہے سورہ اندر من دی جب ان دی فرمائی سنت ہے رسول اللہ ترجمہ اللہ یہ ہے اللہ فرماند نے من ہا خلک نہ ہی بنایا یہ پیدا کیا اللہ جی نیت اص ن سلامت رکھے جنو چاہیے ختم کر دے, دے. وہی مرضی ہے وہی مشیت ہے بارے کیا نہیں جا سکتا کہ یہ نیک آدمی ہے اس واسطے نتی کچھ نہیں کرے گی ایک حدیث اندر آم ہے رسول علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نبیوں کے جسم مٹی سے حرام کر دٹی نبی کے جسم نہیں موجود ہے حدیث لیکن یہ علاوہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کسی کے بھی دارہ اللہ کی مشیت اور مرضی ہے اس جسم نے سلامت رکھے یا ختم کر دے قیامت والے دن یہ جسم نہیں آنا ایک جسم دائی. قیامت کے دن اللہ کے قابل بندے نے دیش نہیں آنا وہ ایک ہوسم ہے جیسے اندر ایک ہمت اور سخت ہوگی گی کہ وہ اپنے رب میں دیکھ سکے یہ جسم تج نہیں نہ سکتا یہ طاقت اور ہمت نہیں قرآن مجید مجیت اللہ بہو شریف نے فرمایا بہ ابسوار بہو بل تھی نہیں دیکھ سکتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا رسان یا رسول اللہ صلی اللہ Hey Allah, tillyze, رسول مدبور, اللہ مقبول لگے جی وہ ہر کوئی دیکھ لینا ہے کوئی دقت ہی نہیں محسوس ہوتی فرمایا اسی طرح ہی قیام والے دن اپنے رب تو جسم کا رہنا یا نہ رہنا یہ اللہ کی مرضی پہ ہے ایسا دعوی نہیں سبوت اور دلیل نہیں جنہیں جسم اللہ نے باقی رکھنا ہوگی وہ بد بھی ہوگی باقی رکھتا ہے ان فرعون کا جسم اللہ نے قرآن اندر کروایا فرعون میں سب تو وا رب میرے تو کوئی جو لاش کریے اتنا خراب ہوتی ہے پچھے جہ خبر آئی تکون لگ گئی ہو گیا یہ ہو گیا یہ سب بسواس ہے جھوٹ ہے اللہ نے میں فرمایا ہے کہ اگلا محفوظ رکھنا جس چیز اللہ نے محفوظ رکھنا ہوئی بیماری کوئی تقریب کوئی دپنی, کوئی کچھ کوئی... نہیں ہو سکتا وہ ہوں کافر ہے رب کے مقابلے اندر رب بننا بیٹھا رہا کئی جی سو سال تک لوگوں کو سجدے کروائے اللہ نے باقی رکھا ہے محفوظ رکھا ہے خود رکھتا ہے واستے یہ بات دن چکت دینی چاہیے کہ کسی نے لاش باقی رہی اللہ بے تک جان دوسری بات اس کے سلسلے پوچھیے کہ کیا کسی میت نو امانت ختم کیا جاتا ہے یا نہیں یہ بات بھی بالکل خلاف شریعت ہے مرن تو بعد جسم اللہ کی امانت ہو جاتا ہے انو قبر اندر قتم کرنے پرتے میں چاپ کرنا اس امانت اندر خیانت کرنا یہ بہت بری بات ہے امانتم دفن کردہ ہے اگر اللہ چاہ رہے کہ وہ اس پردے کھولنے والے سے آزاد ناخل کرتی اس تو نوجن کی کوشش کرتے یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ کسی نے امانتم دفن کیا جائے دفن کسی بھی کوئی ہو جائے وسلم نے فرمایا کوئی مکے جائے ابو جال ابو لاہ جمنے پڑے ابو جال تفا ہوا میدان ابو جال مکے چبو لہ مکے چی دخل جو امار ہو پڑے پڑے تاکہ مکے چخل ہوئے ان سب زمین دبن ہونے کو مکہ اندر قبر بہت کوئی فائدہ نہیں پہنچا کی مان کوئی سیابا جنگ اندر مکہ کے دور مدینے کے دور شہید ہے اوتے کبر ہوئے ایمان موجود تھی قبر اوتے ہی جنگت بن گئی جنت کا بغیچا ہے بکے بن جائے مدینے بن جائے بن اللہ بن ابئی منافع کی قبر مدینے بنی سی نا اور او من فرمایا جی ایمان نہیں سی وہ جہنم کا ایک گڑا بن جائے اس بات اگر یقین ہو گئے کہ امانت دفن کر سبھی ختم ہو جائے مسلمان کتنے بھی دفع ہے وہ بھی قبر چہنت ہے کافر کتنے بھی دفن ہو جائے وہ قبر چہنت میں وہ دوست ایک کسی دوست نے اجو پتا انہوں نے یہ کاش دیتی ہے انہوں نے والدہ مسلمان سات ستمبر یعنی پرسوں انتقال ہو گیا خواہش یہ ہے کہ ساری نماز مفرت کریے اپنی رحمت ناف کر دے میں پراخت کر دے راحت نصیب فرما دے خزاو اور غلطیاں سرتے نظر پرو اللہ, اللہ اور آخری بات